تو سال نی ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نی تمہیں اپنی رب کی رسالت پہنچاد اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہ ہو